اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد و مستعین و مستغفر و ممن به عليه ونعوذ بالله من شرور أنفصنا ومن صيّة راوتي عموالنا من نعوذ بالله من يُضِلُّ إِلَّا فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يَضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَنُشْهِدُ عَلَى اللَّهِ وَحْيَ اللَّهُ وَخْدَهُ اللَّهُ لَا و10 الحو الن سيدنا ومولانا محمد مدم عبد الرسول بالحق بشيرا ونذيرا قال الله تبارك وتعاذ بالقرآن المجيد والفرقان الحميد لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله حوال <سؤال> موا لايكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا والنبينا ومولانا محمد من وآله وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وعلا وعلا و اللہ و کو کی اور دل کی گہرائیوں سے حضور وحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی ذاتی درود باغ پڑھ لینے کے بعد میری بازمت ماؤں بہنوں مثلاً اہل سمت و جوان سے محبت رکھنے والے میرے بزرگوں اور دین مدین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے میرے نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے اپنے مؤز بہان گرامی کا ممنون و مشغور کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج وہ یہاں پر موجود ہیں اپنی ماں بہنوں بزرگوں اور آپ سارے ساتھیوں کا ممنون و مشکور کہ اپنا قیمتی وقت آپ نے بھی نکالا اور آپ بھی یہاں پر موجود ہیں مقصد ہم سب کا ایک ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عالم کی تعریف ایسے انداز میں کرے ایسے انداز میں سنے اور سنائیں کہ ہمارا بات پروردیکار ہم سے راضی ہو جائے یہی وجہ ہے کہ ہم سب یہاں پر موجود ہیں میں اپنے سارے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ابو بھائی کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے شفقت فرمائی اور ہماری اس محفل کو رونق بخشی جناب قاری نومان صاحب کبھی مم و مشکور جنہوں نے بہت محبت اور پیار ہمیں دیا اپنا قیمتی وقت دیا اور جس انداز سے انہوں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی شاید اتنا حسین انداز آپ رو برو پہلے کبھی سماعت نہیں کیا ہوگا اللہ تبارک کا و تعال نومان بھائی میں اور ہمت اور استقامت پیدا فرمائے ہمارے مسلک کے جتنے علماء جتنے قاری حضرات جتنے لوگ جو دین کا کام کر رہے اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے ہم سب یہاں پر بیٹھے اللہ تبارکو تعالیٰ اور اس کے رسول کے آصرے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے ہماری ماں و بہنوں کی حفاظت فرمائے ہر قسم کے شریروں کے شر سے ظالموں کے ظلم سے دہشت گردوں کی دہشت گردی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے الحمدللہ بزم رضا کراچی کا سفر جاری و ساری ہے بہت جوش بہت ہمت اور بہت حوصلہ اس وقت سنی نوجوانوں میں ہے اور سارے سنی نوجوان کچھ کرنا چاہتے کچھ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو ان اللہ تبارک وطالعہ ہم نے ذمہ داریاں لگائی ہیں سارے خطیب حضرات سارے امام حضرات جتنے معذن ہیں سنی سب سے رابطہ کیا جائے اور سارے علماء کرام سارے خطیب حضرات اہل علم حضرات اس محفل میں آئیں اور آ کر کے ہماری محفل کو رونق بخشے اور مسل کے حق اہل سکنت جماعت میں اسلا کے حوالے سے ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ شاء اللہ دعا کریں گے تو کامیابیوں کا یہ سفر بڑھتا چلا جائے گا آج ذکر کریں گے خلیفۂ اول میری جان سے زیادہ عظیم شخصیت میرے ماں باپ کی جان سے زیادہ عظیم شخصیت حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوکر بہت ساری باتیں آپ نے ابو بھائی سے سماپت فرمائیں یقیناً علماء کرام کی محفل میں آپ نے شرکت کی ہوگی اور ان سے بھی باتیں آپ نے سماعت کی ہوں گی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا ہٹ کے کچھ ایسی باتیں بیان کی جائیں کہ جو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے اور آپ کا قیمتی وقت نکال کے یہاں پر آنا رائے میں نہ جائے آپ یہاں سے اپنے دامدوں کو مرادوں سے بھر کے اٹھے باوازِ بُلن درودِ پاک کا نظرانہ پیش کیجئے سلاللہ علیہ وآلہ النبی جلو مجیوالی سلاللہ علیہ وآلہ وسلم سلاتوں و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ابتداہی میں میں ایک بات کرتا ہوں کام الحمدللہ ساتھیوں نے آگے بڑھایا ہے پہلے وائم سے یہ تکانے کے لیے تین چار بسے چلتی تھی لیکن الحمدللہ اب بسوں کی تعداد سولہ سے سترہ ہو چکی ہے اور میں بلدیہ ٹاؤن کے اپنے سارے سنی نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے دو بسوں کا اہتمام کیا خود بھی آئے ہیں بلدیہ ٹاؤن سے اور اپنی ماؤں اور بہنوں کو بھی لے کے آئے میں بلدیہ ٹاؤن کے ساتھیوں سے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا اور ان اللہ تعالیٰ انہیں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ بہت جلد بلدیہ ٹاؤن میں ہم عظیم الشان محفل کا انعقاد کریں گے انشاء اللہ تبارک و تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تو کسی دیاری کام کو شروع کرنا بہت آسان ہے اس کو مینج کر کے چلانا یہ بہت مشکل ہے جاری ہے کام اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل ہے اس کے پیارے محبوب دیاری کی نظر دیاری رحمت ہے ان شاء اللہ تعالی بزم رضا آنے والے دنوں میں سنی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی طاقت بن کر لوگوں کے سامنے آئے گی اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ وہ سنی مسلمان ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں میں کل اور اسلحہ نہیں ہوگا ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوگا تو دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا نور ہوگا انشاءاللہ ہم اسی کو لے کے بڑھیں گے درود کی خوشبو اتنی پھیلا دیں گے کہ ملک پاکستان, پاکستان سے ہم بارود کی بدبو کو ختم کر کے رکھ دیں گے آئیے بڑھتے ہیں آگے بابا بلند پاک کا نظرانہ پیش کیجیے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بہت ساری معلوماتی باتیں ہیں جتنے نوجوان طالب علم ہیں وہ ان باتوں کو دل و دماغ میں رکھیں ان شاء اللہ تعالی کسی جگہ پر یہ باتیں ضرور کام دیں گے امام جلادین سیوٹی رحمت اللہ ہی تعالی علیہ نے تاریخ الخلہ میں ایک بڑی شاندار بات ارشاد فرمائی یعنی آج لوگوں کے قلوب و اذان میں یہ سوال ہے کہ سب سے افضل قوم شخصیت ہے حضور کریم علیہ السلام کے بعد سب سے, سب سے افضل, افضل ہم کس کو کہیں گے امام جلاؤدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے احسان فرمایا امام پر اجماع ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر سیدنا فاروق اعظم پھر سیدنا عثمان ہے پھر سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم ہے پھر حضور کریم سلاۃ وسلام کا خاندان حضور کا قبیلہ پھر عشرۂ مبشرہ پھر اہل بدر پھر بیت رضوان والے اور اس کے بعد باقی صاحب کرام ہیں امام جلادین سیوٹی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس بات پر سنت والجماعت جماعت کا اجما ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضور کے بعد اگر کوئی سب سے افضل شخصیت, بار شخصیت بار ہے بار تو وہ حضرت حضرت ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالم کا اصل نام کیا تھا اہل علم نے اس پر گفتگو کی وہ گفتگو آگے آئے گی لیکن یہیں پر اتنا سمجھتے چلیں کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں ان کا نام عبد القاوت اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول کریم علیہ الصلات والسلام ان کا نام عبد اللہ رکھ تو ذہن میں رکھنا کہ دور جاہلیت میں نام عبد القاوت تھا اسلام قبول کیا تو سرکار کریم علیہ السلام نے ان کا نام عبد اللہ رکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر سب جانتے ہیں یہ کنیت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے اصل نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن جیسے ہی کسی سے کہا جائے ہمارے یہاں بچوں سے اگر آپ پوچھ لیں کہ صحابہ کرام میں ابو بکر کس کا نام تھا تو ہمارا بچہ بھی کہے گا کہ وہ حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مزہود ہے تو نام پر کنیت غالب آگئے اللہ نے اسے شعورت اتا فرمائی اور سارے لوگ آپ کو ابو بکر کہنے لگ گئے اہلِ علم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام عثمان تھا اور کنیت ان کی ابو قحفہ تھی بعض جب بازار میں موجود آپ کتابوں کا مطالعہ کریں جو اسکولس اور کالجز کے لیے ہیں تو ان میں آپ کو زیادہ تر یہی ملے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام ابو کوحافا تھا زین رکھنا کہ نام عثمان تھا کنیت ان کی ابو کوحفا تھی تو بعد میں جگہ جگہ پر یہ الفاظ آئیں گے ابو کوحافا ابو کوحافا تو, تو اس سے سمجھ, سمجھ جائیے گا, گا, گا کہ حضرت ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مسعود اس سے مراد والدہِ محترمہ کا نام سلمہ تھا اور ان کی کنیت ام الخیر تھی ساتھویں پشت میں مرہ بن قعدو پر آپ کا شجرہِ نصب رسولِ کریم علیہ السلام کے شجرہِ خاندانی سے ملتا ہے واقع فیل کے ڈھائی برس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق میں تشریف لائے ڈھائی برس کے بعد مکے شریف میں پیدا ہو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کریم سلاطلام سے دو سال اور کچھ مہینے چھوٹے تھے یہ ذہن میں رکھنا بار سرکار کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عمر شریفہ میں بڑے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار کریم علیہ السلام سے عمر شریفہ میں چھوٹے تھے یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاریخ الخلفہ جو امام سیوتی رحمت اللہ تعالی کی ہے عربی زبان میں بے شمار لوگوں نے اس کے ترجمے کی جب میں ان کے ترجموں کو اٹھا کے دیکھتا ہوں آپ بھی مطالعہ فرمائیے گا نیٹ پہ ترجمہ موجود ہے ایسا لگتا ہے کہ سب نے لکیر پیٹ کہ کسی ایک صاحب نے ترجمہ کیا اور پھر اردو بدل کے دوسرے صاحب نے اپنے نام سے ترجمہ چھپوا دیا تیسرے صاحب نے اردو تبدیل کر کے جو ہے اپنے نام سے چھپوا دیا اور سب نے ایک غلطی کی اور وہ یہ کی آپ دیکھ لیجئے گا شروع کے پہلے صفحے ہی پر یہاں پر یہ باتیں ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضور کریم علیہ السلام سے عمر شریفہ میں بڑے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو عمر شریفہ میں سرکار کریم علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور یہی عربی عبارت آپ کو وہاں اصل تاریخ الخلفہ میں مل جائے گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دو سال تین مہینے اور گیارہ دن دو سال تین مہینے اور گیارہ دن مسند اقتدار پر متمکن رہے حضور کریم علیہ السلام سے ایک سو احادیث ون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب وصال مبارکہ ہوا تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اگر کوئی یہ سوال پوچھ لے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تو ذہن میں رکھیں کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ چار تگویرات کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ پڑھی گئی چار تگویرات کے ساتھ کہ جس طرح کہ آج ہمارا معمول ہے بالکل ایسی تھا اور نماز جنازہ اسی انداز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پڑھی گئی اب میں تھوڑی سی کچھ علمی باتیں بیان کروں آپ کی ذوق کی نظر کرو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی کو ابو بکر کیوں کہا جاتا تھا اس کی وجہ کیا تھی یہ عرب والے ابو کس کو کہتے ہیں بکر کس کو کہتے ہیں یہ کیا وجوہات تھی تو یہ ساری باتوں کو سمجھتے چلیں اہل فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں البکر جوان اونٹ کو بھی کہتے ہیں اور دوسرا معنی اس کا ہے it. والدین کا پہلا بچہ جو والدین کی پہلی کی اولاد ہو عربی زبان میں اسے البکر کہتے ہیں اب اس کی جمع باز نے کہا کہ ابقر بھی ہے اور باز نے کہا کہ بیکار بھی ہے جس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہو جس کا قبیلہ بہت بڑا ہو جو اونٹوں کی دیکھ بھال کرنا جانتا ہو جو, جو اونٹوں کی بیماریوں کے علاج کو جانتا ہو تو اہل علم فرماتے ہیں کہ عرب عرب ابو بکر عرب عرب عرب عرب کہتے ہیں جس کا قبیلہ بڑا ہو جو اونٹوں کی بیماریوں کو جانتا ہو علاج کو جانتا ہو یہ ارب والے اسے ابو بکر کہتے ہیں فرماتے کہ حضرت ابو بکر صدیقی اللہ تعالیٰ کا قبیلہ بہت بڑا تھا اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا گیا بہت مالدار تھے اس وجہ سے بھی آپ کو ابو بکر کہا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی شخص بڑے سے بڑا طبیب کہتا کہ میں اس اونٹ کو ٹھیک نہیں کر سکتا میرے پاس اس کی دوائیہ نہیں ہے یا میں نہیں جان سکتا کہ اس کو کیا بیماری ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس اونٹ کی مرس کی تشخیص فرما دیا کرتے تھے فرماتے اس اونٹ کو یہ بیماری ہے اور اگر یہ دوا اس اونٹ پہ استعمال کرو گے تو یہ اونٹ بھلا چنگا ہو جائے گا چنانچہ جب آپ کے بتائے ہوئے فارمولے پمل عمل کیا جاتا اور اونٹ کا علاج کیا جاتا تو اونٹ جو ہے وہ بالکل تندرست ہو جاتا آگے جا کے اہل علم فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں ابو کا معنی ہوتا ہے والا اور بکر کے معنی ہوتے ہیں اولیت کے تو ابو بکر کے مانے ہوئے اولیت والا چونکہ آپ اسلام لانے میں اول رہے مال خرچ کرنے میں اول رہے جان لٹانے میں اول رہے حضور کے ساتھ ہجرت کرنے میں اول رہے حضور کی وفات کے بعد حضور کریم علیہ صلاحت وسلام کے خلیفہ بنے آپ اول رہے قیامت کے دن جب قبر کھلے گی تو بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی اول رہیں گے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ایک مرتبہ حضور کریم علیہ سلاۃ وسلام کسی مقام کی طرف جا رہے ہیں حضور کریم علیہ سلاۃسلام کے سیدھے ہاتھ کی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے موجود یا ابو بکر صدیق لدی اللہ نے حضور کا سیدھا ہاتھ تھاما ہوا اور فاروق رضی اللہ حضور کا دوسرا ہاتھ تھاما ہوا حضور کریم علیہ سلاۃ والسلام چل رہے ہیں اور چلتے ہوئے حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا گویا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جب قبر سے اٹھیں گے تو اسی شام سے اٹھیں گے جب قبر سے جب ہم اٹھیں گے تو اسی شام سے اٹھیں گے کیا مطلب مطلب یہ کہ سب سے پہلے حضور کریم علیہ السلام اپنی قبر مبارکہ سے اٹھیں گے اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھیں گے اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم ردی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنی قبر مبارکہ سے اٹھیں گے تو ہر معاملے میں اول رہے تو اس لیے آپ کو ابو بکر کہا گیا حضرت ابو بکر صدیق لدی اللہ عنہ کو صدیق کیوں کہا گیا اس کی وجوہات کیا اب ذرا سنے اور اپنی زبانوں کو حضور کریم سلاح وسلام نے ارشاد یا بکر ان قد یعنی اے ابو بکر بے شک اللہ تعالی نے تمہارا نام صدیق رکھا اے ابو بکر اللہ تعالی نے تمہارا نام صدیق رکھا, اللہ رکھا ہے اللہ ابو اکبر کتنی خوشی کی بات ہوگی آپ ذرا محسوس تو کریں آپ کے بچے کا اگر کوئی عالم دین نام رکھے کوئی مفتی نام رکھے آپ خوش ہو جاتے بتاؤ تو صحیح ابو بکر کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ سرکار نے فرمایا ابو بکر تیرا نام صدیق تیرے رب نے رکھا ہے تو آپ کا نام حضرت نبا فرماتی ہے سرکار نے فرمایا کہ تمہارا نام صدیق اللہ تبارک کا وطالع نے رکھا حضرت سعید بن رضی اللہ فرماتے ہیں بڑی شاندار روایت آپ فرماتے ہیں کہ میں نو افراد کی گواہی دیتا ہوں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی میں نو افراد کی گواہی دیتا ہوں وہ سب کے سب جنتی ہیں اگر میں دسویں شخص کی بھی گواہی دوں تو میں گناگار نہیں ہوں گا میں نو افراد کے بارے میں تو کہتا ہوں کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں اگر میں دس کے بارے میں بھی کہوں دسویں افراد کے بارے میں میری بات غلط نہیں ہوگی میں گناگار نہیں ہوں گا اب سارے لوگ میں بھی حیرت پوچھا سید بن زید ذرا بتائیے تو حضرت سید بن زید فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ ہیرا پہاڑ پہ گئے پر گئے تو وہ پہاڑ ہلنے لگ گیا پہاڑ ہلنے لگ گیا اللہ اکبر سرکار کریم علیہ السلام پہاڑ پہ اور پہاڑ ہلنے لگ گیا سوفیا کے نام فرماتے ہیں جانتے ہو یہ پہاڑ کیوں ہلا فرماتے پہاڑ ہلا نہیں حضور کے مبارک قدموں کی وجہ سے لگنے کی وجہ سے پہاڑ میں ایک مستی کی کیفیت پیدا ہو گئی مستی فائدہ ہو گئی وہ پہاڑ ہلنے لگا اللہ کریم سلاد نے اس وقت ایک نبی ایک اور دو شہید موجود جا یہ پہاڑ تھا اس نے ہی سرکار کا فرمان سنا وہ پہاڑ ٹھہر گیا وہ, وہ پہاڑ, پہاڑ جو, پہاڑ جو پہا ہے ٹھہر گیا اللہ اکبر حضور کریم علیہ السلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا سرکار فرماتے ہیں احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں اللہ اکبر احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا تو اسے پتہ یہ چلا کہ حضور کریم علیہ السلام جب احد پہاڑ کی محبت کو جانتے ہیں تو, تو, تو حضورِ قریم علیہ السلام ہم یا رسول اللہ کہنے والوں اللہ کی اللہ محبت کو بھی جانتے ہیں اللہ اکبر یا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں تو میں آپ سے کہوں گا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مقدس مقامات کی حاضری نصیف فرمائے تو جب جائیں تو ضرور وہاں پہ جائیں اور اس پہاڑ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ نیت کر کے دیکھیں کہ پیارے مصطفیٰ نے اس پہاڑ کو دیکھا اللہ اکبر تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً جو ہے اس کا سواب آپ کو عطا فرمائے گا اچھا اب لوگوں نے حضرت سیدنا سعید بن زائد سے پوچھا یہ تو بتائیے اس وقت پہاڑ پہ کتنے لوگ موجود تھے فرمانے لگے کہ اس وقت پہاڑ پہ لوگوں نے پوچھا کون کون تھے فرمانے لگے سنو اس وقت پہاڑ پہ حضور کریم علیہ السلام تھے ابو بکر صدیق تھے فاروق عاظم تھے عثمانِ غنی تھے مولا علی تھے سیدنا طلح تھے سیدنا زبیر تھے سیدنا سعید ابن اپنی وقاس تھے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف تھے ردمان اللہ تعالیٰ مجمعی نو افراد بیان کر دیے گنا دیئے پھر خاموش ہو گئے لوگوں نے کہا حضرت یہ تو نو ہو گئے دسوے کون تھے فرمان لگے دسوے میں خود تھا اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام صدیق رکھا ایک بارہ حضور کریم السلام نے آپ کا نام صدیق دیکھ رکھا دو بار اب تیسری بات سنیے سیدنا ابو فرماتے ہیں جب اللہ تعالی کے محبوب حضور کریم علیہ السلام نے میراج کی سیدنا جبریل سے ارشاد فرمایا الحمدللہ رجب شریف کا مہینہ شروع ہو گیا اور کمال آپ دیکھیے کہ انگریزی مہینے کی بھی پہلی تاریخ ہے اسلامی مہینے کی بھی پہلی تاریخ ہے اللہ تو حضورِ قریم علیہ السلام میراج پہ تشریف لے گئے سرکار میراج پہ گئے اب یہ بات کو بیان فرما رہے ہیں حضرت اب بھورے رات جب اللہ کے حضور میں اللہ کے حضور نے میراج کی رات جب حضور تشریف لے گئے تو جبریلِ انہی سے فرمایا اے جبریل میری توم مجھ پر قحمت لگائے گی وہ میری تصدیق نہیں کرے گی دیکھو میراج شریف جو ہے نا یہ موضہ ہے یہاں پر سمجھ لو میں کبھی گفتگو کروں گا تو اور سمجھاؤں گا موزہ اور کرامت یہ بات ذہن میں رکھنا میرے موزہ اور کرامت کبھی بھی عقل کے ذریعے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی یہ چیزیں ہے آپ کے یہاں اگر عقل کے ذریعے سے سمجھ میں نہیں آئے گی تو کیسے سمجھ میں آئیں گی موزہ سمجھنا ہو تو پیارے مصطفیٰ کی محبت دل میں ہونی چاہیے اور کرامت سمجھنی ہو تو اولیاء کی محبت دل میں ہونی چاہیے یہ دونوں محبتیں جب دل میں ہوں گی تو معاوضہ بھی سمجھ میں آئے گا اور کرامت بھی سمجھ میں آئے گی اب حضور کریم علیہ السلام گئے تھوڑے سے وقت میں گئے تھوڑے سے وقت میں آ سرکار کریم علیہ سلاد وسلام نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ وسلم اس کا اعلان فرمائیے گا سرکار کریم علیہ سلاط اسلام نے فرمایا قوم میری تصدیق نہیں کرے گی قوم میری تصدیق نہیں کرے گی تھوڑی سی دیر میں گئے اور واپس آ جبریل امی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا ابو بکر تو آپ کی تزدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق, صدیق, صدیق ہیں اللہ اکبر تو اللہ تعالی نے آپ کا نام صدیق رکھا حضور نے آپ کا نام صدیق رکھا جیوریل امی نے آپ کا نام صدیق رکھا وہ تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں سیدنا نزال بن سبرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علی کرم اللہ وجود کریم کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ خوش طبعی فرما رہے تھے حضرت علی کرم اللہ وزول کریم اللہ بڑی محبت کرنے والے نصاب اور صحابہ کرام کے ساتھ بڑی خوشتبی خوش خوش وہ فرمایا کرتے ایک ایسا ماحول کر دیتے, دی دیتے حضرت علی کرم اللہ وجول کریم کہ حضور کے غلاموں کے ہوٹوں پہ مسکراہٹ بکھر جاتی جیسے کہ میں آپ کو بتا حضرت علی کرم اللہ وزول کریم چلتے سیدھے ہاتھ پہ ابھی بکر صدیق ہیں اور, اور دوسرے ہاتھ پہ فاروق ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ اپنی خوبصورتی کے ساتھ طویل حضرت فاروق حضرت حضرت کریم کا قد مبارکہ چھوٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا اے عمر کیا علی ہم میں ایسے نہیں لگ رہے جیسے کہ لنا کے بیچ میں نون ہوتا ہے اگر آپ لنا لکھیں گے تو لام بھی بڑا پھر نون چھوٹا پھر علی بڑھا لنہ علی ہم میں ایسے نہیں لگ رہے کہ جیسے لنہ کا نون ہوتا ہے اللہ اکبر صحابہ کرام حسے ابو بکر صدیق مسکرائے فاروق عاظم مسکرائے حضرت علی کرم اللہ وجل کری سرکار فرمائے انا مدینہ العلم والی جن بابو ہا میں علم کا شہر میرا علی اس کا دروازہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی خوش ہوئے اور ان دونوں بزرگوں کی بارگم میں عرض کرنے لگے اگر لنا کے بیچ میں سے نون نکال دو تو کیا رہ جاتا ہے لام لا، کچھ بھی نہیں تو گویا کہنا یہ چاہتے ہیں علی ہے تو ساری رونقیں ہیں اللہ تو خوش, خوش طبعی تبئی کریم علیہ السلام غلاموں کے ساتھ موجود کھجوروں کا دور شروع ہوا کھجور تناول فرما رہے اور دیکھیے آپس میں کتنی محبت کھجور کھاتے ہیں تو گٹلیاں حضرت علی کے سامنے رکھے کھجور کھائے گٹلیاں حضرت علی کے سامنے گٹلیاں حضرت علی کے سامنے اب کھجورے ختم ہو گئی اب کسی صحابی رسول نے یا رسول اللہ صلی وسلم یہ فرمائیے کہ سب سے زیادہ کھجورے ہم میں سے کتنے کھائے کس نے کھائے یہ فرمائیے سب سے زیادہ خجوریں ہم میں سے کس نے کھائیں تو گویا حضور نے فرمایا جس کے سامنے گھٹلیاں ہیں اس نے سب سے زیادہ خجوریں کھائیں اب ساری گھٹلیاں مولا علی کے سامنے مولا نے ان ارس کی یا رسول اللہ ایک بات کہو فرمائے علی کہو ارس کی یا رسول اللہ میں نے خجور کھائی اور گھٹلیاں باہر رکھ دی میرے یہ ساتھی لگتا ہے کہ گٹنیوں سمیت خجوروں کو کھا گئے اللہ اکبر غور فرمائے آپ نے وہ کس قدر خوش طبعی فرماتے اور کیا محبت کا وہ مناظر ہوتے اللہ اکبر تو اب یہاں پر حضرت سنگنہ نزال بن سفرہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے ساتھ تھے وہ خوش طبعی فرمارے تھے تو ہم نے ان سے عرض کی اپنے دوستوں کے بارے میں کرچ اشاد فرمائیے آپ کے جو دوست ہیں ان کے بارے میں کرچ اشاد فرمائیے فرمایا حضور کریم علیہ السلام کے تمام میرے اصح ہم نے میں ارشاد فرمائیے یعنی ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں فرمانے لگے ابو بکر کے بارے میں پوچھتے ہو ارے ابو بکر تو وہ شخصیت ہیں کہ جن کا نام اللہ تعالیٰ نے جبریل امین اور پیارے مصطفیٰ کی زبان سے صدیق رکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں تو میں نے آپ کو بتایا ابو بکر کا نام صدیق اللہ نے رکھا پیارے مصطفیٰ نے رکھا اور جبریل امی نے رکھا حضرت ابو یعیہ حکیم بن ساتھ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سنا کہ ابو بکر کا لقب صدیق آسمانوں سے نازل کیا گیا حضرت علی قسم اٹھا کر اور کہتے مجھے اللہ کی قسم ہے ابو بکر کا نام صدیق آسمانوں سے نازل کیا گیا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میں سفر معراج پر گیا تو میں نے آسمان پر اپنا نام یوں لکھا ہوا دیکھا محمد رسول اللہ و ابو بکر صدیق خلفی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر میرے خلیفہ ہیں سرکار فرماتے ہیں میں جب آسمانوں پہ گیا میں نے جگہ جگہ پر یہ نام لکھے ہوئے دیکھا محمد اللہ کے رسول ہے ابو بکر میرے خلیفہ ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں ابو بکر میرے خلیفہ ہیں دیکھا تم کیا شام کہ فرشتوں نے نام آپ کا آسمانوں پر لکھا ہوا ہے تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کی حکومت زمین پر بھی ہے اور ابو بکر کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے اللہ تبارک وطالہ نے آپ کو بھلن مقام عطا فرمایا حضرت عروا بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سجنہ امام باقر ابو جعفر محمد بن علی بن حسین کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت امام باقر سادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا شیعہ حضرات جو بارہ امام ہیں ان میں امام باقر بھی ان کے امام ہیں ان کو مانتے ہیں سنیے ذرا میں امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا سیوف یعنی یہ بتائیے کہ تلواروں کو آراستہ کیا جا سکتا ہے یہ بتائیے تلواروں کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے تو وہ دور شروع ہوا اور تلواروں کا یہ جو دستہ ہوتا تھا نا پکڑنے کا اس کو لوگ خوبصورت بناتے بہت خوبصورت بہت نقش و نگار اس پر ہوتے بہت خوبصورت کیونکہ یہ جہاد میں کام آتا اور لوگ اس کو اس طریقے سے استعمال فرماتے تو بہت خوبصورت بناتے تو میں نے پوچھا بن عبداللہ فرماتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر و امام باقر کی اور ان سے پوچھا یہ بتائیے کیا تلوار کو آراستہ کیا جا سکتا ہے حضرت امام باقر مسکرائے فرمانے لگے کیوں نہیں آراستہ کیا جا سکتا ہے بلکہ خود سیدوکر صدیق رضی اللہ اپنی تلوار کو آراستہ کیا کرتے میں نے ابو بارے میں پڑھا کہ ان کی تلوار جو ہے وہ آراستہ ہوتی سوال کرنے والے نے سوال کیا آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں یہ سننا تھا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گئے اور غصے سے سرخ ہونے کے بعد امام باقر کھڑے ہوئے اور کابی کی طرف اپنا چہرہ کیا, کیا, کیا فرمایا ہاں ابو بکر صدیق ہیں صدیق ہیں صدیق ہیں اور جو انہیں صدیق نہ کہے تو اللہ تعالی اس کے قول کی تصدیق نہیں فرماتا نہ دنیا میں تصدیق فرمائے گا نہ آخرت میں تصدیق فرمائے گا اللہ, اللہ, اکبر اللہ اکبر تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سارے اہل بیت حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے سوال کرنے والا سوال پوچھ رہا ہے کیا تلوار کو آراستہ کیا جا سکتا ہے فرماتے کوئی حرف کی بات نہیں ابوبکر صدیق ایسا کرتے تھے سوال کر دیا اس نے دوسرا گھما کر کے اپ انہیں صدیق کہتے ہیں بچہرا غصے سے سرقوا فرماننے لگے ہاں وہ صدیق ہیں وہ صدیق ہیں وہ صدیق ہیں اللہ اکبر یہ شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کی تھوڑا سمجھتے چلے ابی اللہ کا نام ابو بکر تم جہان سے آزاد ہو فرماتے بس حضور کا فرمانا تھا کہ آپ کا نام اتیف بھی ہو گیا آزاد کیا گیا یا آزاد ہونے والا تو آپ کو اتیق کہا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں ایک دن اپنے گھر میں تھی اور حضور کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ سہن میں تشریف فرما تھے۔ میرے اور ان کے درمیان میں چارپائی تھی اچانک میرے والد عبو بکر صدیق تشریف لائے تو حضور کریم علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے غلاموں سے فرمایا یعنی جسے دوزر سے آزاز شخص کو دیکھنا پسند ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بس یہ وقت تھا کہ میرے والد پھر عطیق نام سے مشہور ہو گئے کہ حضور قریم علیہ السلام نے فرمایا جسے دوزت سے آزاشت کو دیکھنا پسند ہو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ دیکھ لے اللہ اکبر یہ شان حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں یہ وجہ بھی بڑی اہمیت کی حامل گیا۔ ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا تھا آپ نے فرمایا آپ کی والدہ کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا پیدا ہوتا انتقال ہو جاتا جب ابو بکر ہوئے تو آپ کی والدہ انہیں لے کر بیت اللہ شریف گئی اور گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگی اے پر اگر میرا یہ فرزن مو سے آزاد ہے تو یہ تو مجھے عطا فرما دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حیات رہے یہی وجہ ہے کہ حضرت تلا فرماتے ہیں کہ آپ کو عطیق کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مون سے آزاد کیا اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ عطیق کہا گیا اور بھی بہت ساری باتیں اہل علم نے یہاں پر بیان فرمائی میں اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا اور سب سے پہلے اسلام قبول کیا باتوں کو بھی آپ سمجھتے چلے حضرت عائشہ صدیقہ فاروق ابو بکر ہم سب سے زیادہ محبوب تھے وہ ہم سب سے بہتر تھے آپ گفتگو فرماتے رہے یہاں تک فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام ابو بکر صدیق نے قبول کیا اب میں یہاں پر ایک گفتگو کو سمیٹ کے اپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ روایاتیں اپ کو ملیں گی سب سے پہلے اسلام ابو بکر صدیق نے قبول کیا سب سے پہلے اسلام ابو بکر صدیق نے قبول کیا پھر اپ اگے بڑھیں گے یہ روایت بھی اپ کو ملے گی کہ سب سے پہلے اسلام جو ہے حضرت علی نے قبول کیا اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو یہ روایت بھی ملے گی کہ سب سے پہلے اسلام جو ہے وہ ام المؤمنین خدیجہ الکبرہ نے قبول کیا پھر یہ روایت بھی اپ کو گی کہ سب سے پہلے اسلام جو ہے وہ حضرت زید نے قبول کیا تو ایک طالب علم جب اس کو پڑے گا وہ تھوڑا پریشان ہو جائے گا بات درست کون سی ہے ابو بکر صدیق نے پہلے اسلام قبول کیا مولا علی نے پہلے اسلام قبول کیا تدیظ القبرا نے پہلے اسلام قبول کیا یا حضرت زید نے پہلے اسلام قبول کیا, اسلام قبول کیا، اللہ آئیے اس سارے معاملے کو حل کیا ہم ہنفیوں کے امام امام آزم ابو ہنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرے امام اعظم کی مزار پر رحمت البان کی بارش نازل فرم. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آج ایک اہم بات امام اعظم ابو حنیفہ کا یوم ایام آپ کے شابان الموزم میں منائے جاتے ہیں. شابان کے مہینے میں اور بڑے پیمانے پر امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے سنیوں کے اندر بڑے پیمانے پر کوئی کانفرنس نہیں ہوتی لیکن انشاءاللہ تعالی ہم شابان کے مہینے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یہاں پر کانفرنس کریں گے انشاءاللہ تبارک اللہ تبار کا امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات مسود کو ہم سارے لوگ مل کر کے خراج تحسین پیش کریں گے اب امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں یہ بھی تم نے پڑھا کہ سب سے پہلے اسلام ابو بکر نے قبول کیا یہ بھی پڑھا کہ علی نے قبول کیا یہ بھی پڑھا کہ خطرت القبرا نے قبول کیا یہ بھی پڑھا کہ زید نے قبول کیا فرماتے پریشان ہونے کی بات نہیں اب تدبیق بیان کی سنیے آپ اور پھر سبحان اللہ کہہ دیجئے گا فرماتے دیکھو کوئی الجھاؤ نہیں مردوں میں سب سے پہلے اسلام ابو بکر صدیق نے قبول کیا بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی نے قبول کیا عورتوں میں سب سے پہلے اسلام خدیجہ دلکبرہ نے قبول کیا غلاموں میں سب سے پہلے اسلام حضرت زائد نے قبول کیا اللہ اکبر اب جو وہ اشکال ہمیں تکھائی دے رہا تھا جو الجھاؤ کا شکار ہو رہے تھے امام آزم ابو حنیفہ نے شاندار تدبیر فرما کر کے اس الجھاؤ کو ختم فرما دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا اس کا واقعہ کیا بے شمار لوگوں نے اس واقعات کو بیان کیا لیکن جو مہتبر واقعہ ہے میں اسے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تاجر تھے اور زیادت اور تجارت شام میں کرتے مکہ سے مال لے جاتے شام میں فروغ کرتے ایک رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک سفر میں شام کے جب شام پہنچے مال آپ نے فروغ کیا رات کو سو رہے تھے ایک بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا امام زرقانی نے تو اس کو بیان نہیں کیا لیکن دوسرے اہل علم حضرات نے اس کو بیان کیا من اس کو بہت پہلے پڑھا تھا 96 اور 97 میں اس واقعے کو پڑھا تھا حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن واقعہ میرے ذہن میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق لدیلتہ ہوتالب نے ایک خواب دیکھا خواب کیا دیکھتے ہیں آسمان سے ایک نور زمین پہ اترا تھوڑی دیر کے بعد اس کی روشنی پوری زمین پہ پھیلا پھر وہ روشنی ابو بکر سے مکان میں داخل ہوئی ابو بکر نے چاہا کہ اب یہ روشنی باہر نہیں جائے تو ابو بکر نے اپنے مکان کے دروازوں کو بند کر دیا دروازے بند کر دیے کھڑکیاں بند کر دی اب صبح اٹھے حیران تھے اب آپ نکلے تعبیر کو اس کی بتا اس کی تعبیر کیا ہے یاد رکھو کہ خواب کی تعبیر بتانا یہ کوئی آسان کام نہیں کئی کتابیں پڑھنی کرتی ہیں کئی علوم کو جاننا پڑتا ہے اس کے بعد کہیں جا کر کے کوئی خواب کی تعبیر بتاتا ہے ہمارے یہاں تو بہت آسان ہو گیا بیٹھو ٹی وی پہ فون کر دو صاحب رات میں نے یہ خواب دیکھا وہ فوراً بتا دیتے اس کی تعبیر یہ ہے صاحب استخارہ کرنا چاہتے فوراً بتا دیتے ہیں کہ صاحب استخارہ جو ہے وہ یہ ہے اور آپ یہ کام کریں گے تو نقصان دے ہوگا صاحب میں شادی کرنا چاہتا ہوں میری شادی درست ہوگی یا نہیں کہنے لگے نہیں اس عورت سے شادی نہیں کرنا وہ بعد میں ہو ہی بچے, بچے بھی ہیں وہ وہاں بیٹھ کے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں شادی نہیں کرنا تمہاری شادی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو عجیب و غریب معاملات جو میڈیا کی طرف سے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے مجھے بتائیے امام آزم سے بڑا کوئی عالم گزرا فرماتے ہیں دنیا کے آدھے انسانوں کی عقل ایک طرف اور ابو حنیفہ کی عقل ایک طرف اور فرمایا ایک رات خواب دیکھتے ہیں کہ حضور کریم سلطلام کے جسم ناز کی مبارک ہڈیوں کو جمع کر رہے ہیں خواب دیکھا یا سرکار کریم علیہ السلام کے قبر مبارک کی مٹی کو جمع کر رہے ہیں یہ خواب دیکھا بیدار ہوئے تو بڑے پریشان یہ خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہوگی بڑے پریشان, پریشان ہوئے حالانکہ پہاڑ تعبیر نکال سکتے دے دے دے دے پوچھا دے جن جن خواب دا کی تعبیر کون بتاتا کسی نے کہا کہ بہت بڑے ماہر ہیں جو فلانی جگہ پہ رہتے ہیں ابن سیرین ان کا نام آپ کو بہت سفر طے کرنا ہو فرمائے کوئی بات سفر طے کیا ابن سیرین کے پاس پہنچ گئے فرمائے کیا نام ہے کیا میرا نام ابو حنیفہ بیٹھے میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے اچھا میں پھر آپ سے کچھ پوچھ پوچھیں آپ کا نام ہے کیا ابو حنیفہ نام کہاں کے رہنے والے کا رہنے والے یہ خواب آپ نے دیکھا جی ہاں میں نے ذرا اپنی کمیز اتاری اب کمیز کا اس خواب سے کیا تعلق کمیز ہے لیکن علم والے تھے امام آزم نے بھی کوئی توقف نہیں کیا فوراں کمی سلطان اپنی پیٹ مجھے دیکھا پوچھ دیکھ تو دونوں شانوں کے درمیان میں دیکھا ایک خوبصورت سی تل ہے بیچ میں امام آزم کے تو ابن سیری نے کہا میری طرف دیکھیں امام صاحب نے دیکھا تو مسکر آ رہے تھے ابن سیری کہ آپ مسکر کیوں ہیں کہ آپ وہی تو ابو حنیفہ ہیں جن کی خوشکبری پیارے مصطفیٰ نے دی ہے کہ میری عمومت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا وہی آپ ابو حنیفہ ہیں تو خواب کی تعبیر بتانا کوئی معمولی کام نہیں ہے کوئی کھیل نہیں ہے بہت مشکل کام امام ہے امام عاظم ابو حنیفہ میں نے آپ کے سامنے رکھا حضرت ابو بکر صدیق ردی اللہ حتال انہوں نے یہ خواب دیکھا اور پھر پوچھنے لگے کہ بتاؤ اس کی تعبیر کون بتائے گا ایک نے کے کہ ہے راہب وہ اس کی تعبیر بتائے گا اس کے پاس پہنجو. رات میں نے یہ خواب دیکھا بتائیے اس کی تعبیر کیا انہوں نے کہا چند سوالات کر سکتا ہوں جی ہاں آپ بالکل سے جواب دیجیگا جی ہاں کیا نام ہے آپ کا میرا نام ابو بکر ہے عبد ہے یا جو روایتیں اس میں اختلاف میں نے آپ کے سامنے رکھا یہ عبد ہے میرا نام اچھا کہاں کے رہنے والے مکے کا رہنے والا کون سا قبیلہ ہے آپ کا قریش کا قبیلہ میرا ہے کیا کام کرتے ہیں کپڑے کی تجارت کرتا تھوڑی دیر توقف کیا رکے اور پھر وہ راہب کہنے لگے یہ خواب کو تمہارے لیے بہت اچھا بہت مبارک خواب ہے کہا بتائیے تو سید اس خواب کی تعبیر کیا ہے وہ راہب کہنے لگا سن لیجئے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب قبیلہ بنی ہاشم میں پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں سبحان حضور کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے نبی کا ظہور ہوگا اے بکر تم ان کے دین میں داخل ہوگے ان کے پہلے وزیر ہو گے اور ان کے وشال کے بعد پہلے خلیفہ تم ہی ہو گے. یہ اس خواب کی تعبیر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ جو ہے بہت خوش ہوئے نبی کا دور اور وہ سارے معاملات وہ حضور کو پہلے سے جانتے تھے بہت خوش ہوئے اب بڑی جلدی تجارت سے فارغ ہو گئے مکے میں پہنچے مکے میں پہنچتے ہی پہلے اپنے گھر نہیں گئے سیدھا حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے عرض کی؟ اے محمد ابن عبداللہ آپ آب جو اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی میں اللہ کا رسول ہوں یہ بتائیے اس بارے میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے حضور مسکرائے فرمانے لگے ابو بکر دلیل پوچھتے ہو کیا وہ دلیل کافی نہیں ہے جو تم ملک شام میں دیکھ چکے کیا وہ دلیل کافی نہیں جو تم ملک شام میں دیکھ چکے وہ کسی نے کہا نا ابو بکر صدیق نے کہا مورزہ دکھلائیے تاکہ آؤں میں اسلام میں موسا دکھلائیے تاکہ اسلام میں حضور نے فرمایا کیا وہ موضا کم ہے جو دیکھا ملکا کم ہے جو دیکھا ملک شام میں, میں جیسے کہ کلمہ شریف پڑھا اور دارہ اسلام میں داخل ہو گئے اللہ شام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب ابو بکر نے اسلام قبول کیا فرماتی ہے میں نے حضور کو بہت خوش دیکھا حضور بہت خوش بہت خوش اتنی خوشی میں نے کسی کے چہرے پر نہیں دیکھی جتنی خوشی میں نے پیارے مستفی کے چہرے پہ دیکھی حضور بہت خوش کہ ابو بکر سے اسلام قبول کر لیا اور پیارے آقا خوش نہ کیوں نہ ہو یاد رکھیے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ قیمتی ہیرا تھے جنہیں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا اور جب یہ ابو بکر صدیق سرکار پہ ایمان لائے تو حضور خوش ہوئے اس کی وجہ یہ تھی تھوڑا سا عمر میں فرق تھا میں نے آپ کو بتایا وجوہات یہ کہ ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالی نے دور جاہلیت میں کبھی پرستی نہیں کی تھی اور حضور جانتے تھے اس وقت وہ گھروں کے اندر بت بنتے تھے دورجالیت اگر آپ پڑھیں تو ہس ہس کے پیٹ میں درد ہو جائے آپ کا کہ وہ سفر کے لیے نکلتے دیکھتے کہ کوئی مورتی نہیں کوئی خدا نہیں کیا کرتے وہ سٹو جو ان کے پاس ہوتا اس میں پانی ڈالتے پانی ڈالنے کے بعد آٹے کی طریقے سے گوندتے اور گوندنے کے بعد اس کی مورتی بناتے سامنے رکھتے سجدے کرتے پیشانی جکاتے اور سفر میں جب کبھی بھوک لگتی دیکھتے کہ کھانے کی کوئی چیز نہیں اسی اپنے بھگوان کو اٹھا کر کے پانی کے برتن میں ڈالتے گھما کر کے پی جاتے کہ صاحب جب اس نے ہماری بھو ختم کی دور جہلیت تھا جو بڑا حیران کن تھا ابو بکر صدیق نے کبھی بت پرستی نہیں کی ایک بار حضرت ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالی نے دور جالیت میں کبھی شراب نہیں کیس دور میں کہ جیسے آج ہم فریج میں پانی رکھتے ہیں مٹک میں پانی رکھتے ہیں وہ دور ایسا تھا کہ مٹکوں میں شراب رکھی جاتی حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی شراب کو چکا بھی نہیں دوسری خوبی تیسری خوبی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ تھی کہ سارے ارب والے ابو بکر صدیق سے بہت محبت کرتے تھے چوتھی خوبی ابو بکر صدیق ردی اللہ عنہ کی یہ تھی ان کا پاکیزہ کردار رہا اخلاق مبارک ان کے بہت بلند تھے پانچ پانچویں خوبی یہ تھی وہ غریبوں پر بہت زیادہ مہربان تھے بہت زیادہ مہربان ابو بکر غریبوں پر بہت زیادہ شفقت کرتے کہ شدہ لوگوں کو تلاش کرتے کے آتے اپنے میں یہ پورے دور جہلیت میں کبھی کے قریب نہیں گئے ابو بکر صدیقی ردی اللہ تعالی بہت زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حق بات میں کہنے میں کسی کا خوف نہیں رکھتے تھے جو, جو حق ہوتا اس کو بیان کرتے اتنی خوبیاں سرکار کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق سے بڑی محبت فرماتا اللہ اکبر اب میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی سی اس پہ وضاحت کرتا چلے ابو بکر صدیق نے دور الجاہلیت میں کبھی بت پرستی نہیں کی میرے اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور دیگر اہل علم نے بھی اس کو لکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب عمر ہوگی آپ کی عمر شریفہ 8 سال یا 10 سال اپ کے والد نے اپنی اہلیہ سے کہا تیار کرو میرے بیٹے کو ناؤ اچھے کپڑے پہناؤ تیل ڈالو سر میں کنگی کرو کیا میں عبادت میں اپنی سامنے ابو بکرا چاہتا ہوں گا اس کو بھی تو بتاؤں کیا ہوتے ہیں معاملات تیار کر دیا اہلیہ نے ابو بکر صدیق لے کے گئے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے کھڑا کر دیا میرے والد نے کے سامنے اور کہنے لگے ابو بکر یہ ہے تمہارا خدا جو تمہیں روٹی دیتا ہے جو تمہیں کپڑے دیتا ہے یہ ہے تمہارا خدا جو تمہاری مدد کرتا ہے تمہیں ذرا سامنے عبادت کرو میں آتا ہوں کہتے میرے والی جب چلے گئے میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے مجھے پیاس لگی ہے پانی دے میرے پاس کپڑے نہیں ہے کپڑا دے میں تج کو مارتا ہوں اگر خدا ہے تو بچا ابو بکر نے اینٹ اٹھا کے جیسے ہی ماری وہ تو پتھر کی بنی ہوئی مورتی تھی دو حصوں میں تقسیم سر ایک طرف جا کے گرا ڈھڑ ایک طرف جا کے گرا جیسے یہ منظر ہوا ابو قہف اندر داخل ہو گیا دیکھا اوہو یہ تو معاملہ عجیب ہو گیا کہ خدا دو حصوں میں تقسیم سر उधर ڈھڑ उधर بہت غصے میں ائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا گھر لے کے اٹھانا چاہتے تھے سے کہا جانتی ہو تمہارے بیٹے نے کیا کیا تمہارے بیٹے نے عبادت خانے میں جا کے بدھ میں جا کر یہ حرکت کی ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے آپ کی والدہ سلما کہنے لگی اپنے سے قبردار ابو میرے بیٹے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو جب, جب یہ پیدا ہوا تھا میں نے غیب سے آواز سنی تھی आए आए आए आए आए اللہ کی سچی بندی سلمہ تجھے خوشخبری ہو تیرا یہ بچہ عتیق ہے آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے محمد کا صاحب اور رفیق ہے اللہ اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کرام کے بھرے مجمع میں یہ بات بیان کی جبریل امی صدرہ سے نازل اور نازل ہوتے ہی جبریل فرمانے لگے صداقہ ابو بکرین وہو صدیق ابو بکر نے سچ کہا ہے کیونکہ وہ صدیق ہیں اللہ اکبر تو دور جالیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بت پرستی ایک بار صحابہ کرام کی محفل جمی تذکرہ ہو رہا ہے دور جہلیت کا ذکر چھڑ گیا شراب کا تو کسی نے پوچھا ابو بکر یہ بتائیے کیا آپ نے دور جہلیت میں کبھی شراب بھی لگے آؤ باللہ اللہ کی پن میں نے شراب کو تو کبھی چکا بھی نہیں کہا ابو بکر کیوں اس دور میں تو شراب کھولے آم بکتی تھی کورے آم فروخت ہوتی تھی کھلے آم بنتی تھی آپ نے شراب کو چکا بھی نہیں فرمایا نہیں کیونکہ, کیونکہ میں اپنی مروت اپنی عزت اپنی آبرو کی بڑی حفاظت کرتا تھا اور جو شرابی ہوتا ہے اپنی عزت کو گما بیٹھتا ہے اپنی آبرو کو برباد کر دیتا ہے उधर से ایک صاحب اٹھے حضور کی خدمت میں پہنچے یا رسول اللہ آج ابو بکر نے یہ بات کہی ہے سرکار نے دو بار فرمایا سن لو میرے ابو بکر نے سچ کہا ہے میرے ابو بکر نے سچ کہا ہے اللہ اکبر یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی ہے حق بات کہنے میں, میں کوئی خوف نہیں کرتے جو حق آب ہوتا, آب ہوتا اس کو اس بیان کر دیتے آپ کے شہزادے حضرت عبد رحمان جنگ عبد عبد عبد بدر جب, جب عبی ہوئی یہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے اور ابو بکر صدیق ادھر مسلمانوں کی طرف سے پھر بعد میں عبد الرحمان ردی اللہ تعالی نے اسلام قبول کیا اب عب والد اور شہزادے دونوں موجود ہیں ذکر چل گیا دور کا آپ کے شہزادے کہنے لگے جب بدر کی جنگ ہوئی جب جنگ جاری تھی آپ میری تلوار کے نیچے آگئے اور میں نے کو سمجھ کے چھوڑ دیا بس یہ کہنا تھا کہ چہرے مبارک غصے سے سرخ ہو گیا فرمان لگے سن عبد نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا اگر اس وقت میری تلوار کے نیچے آ جاتا بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا دشمن مستقع سمجھ کے تیری کرتن اڑھا دیتا اللہ اکبر وہ حق بات کہنے میں کسی کا خوف نہیں کرتے جو سچ ہوتا اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیان فرما دیتے اللہ اکبر یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے حضور کے دامن سے وابستہ ہو وابستہ ہونے کے بعد دین کی خدمت شروع ادھر اسلام قبول کیا ادھر دعوت اسلام شروع سے تعلق سے دوستی اس کو دعوت اسلام دے عثمان دیکھو میں تم کو بہت قریب سے جانتا ہوں تم نے کبھی بت پرستی نہیں کی تم نے کبھی بھی جو ہے وہ شرک نہیں کیا تم نے کبھی بھی شراب نہیں کی تم نے کبھی زنا نہیں کیا میں تم کو جانتا ہوں تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو نا تو خدا تک ایسے ہی پہنچ جاؤ گے خدا تک اگر پہنچنا چاہتے عثمان پیارے مستفی کے قریب ہونا پڑے ان کے دامن کو تھامنا ہوگا حضور کے دامن کو تھام لیا تم نے بس تم حضور کے قریب ہو گئے سمجھ جاؤ کہ تم خدا کے قریب ہو حضرت عثمان کو تیار کیا چلو عثمان حضور کے پاس چلتے لے آ سرکار اس وقت موجود نہیں کسی کام سے گئے ہوئے تھوڑی دیر بعد حضور تشریف لے آئے حضور نے دیکھا ابو بکر صدیق عثمان غنی کو حضور مسکر آئے اور بڑے تاریخی جملے کے ہیں وہ یا مفہوم اس کا یہ ہے جیسے عثمان غنی کو دیکھا فرمایا عثمان میں نے تیرے لیے جنت اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے عثمان جلدی کرو اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو حضرت عثمان فرماتے میرے آقا کی الفاظ بڑے سادہ سادہ سے تھے وہ کانوں کی دنیا کو منور کرتے ہوئے دل کی دنیا میں پہنچ گئے اور میں نے حضور کی آگے کلمہ پڑا اور اسلام قبول کر لیا حضرت صدیق نے کی بے شمار لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے سنے حضرت عثمان غنی داخل ہوئے زبیر بن عوام کو مسلمان کیا طلحہ بن عبید اللہ کو مسلمان کیا سعد نے ابھی وقاس کو غلامی رسول میں شامل کیا عثمان بن مظعون کو شامل کیا ابو عبید بن جرار کو شامل کیا عبد اب الرحمن ابن عوف کو شامل کیا ابو سلمہ بن عبد اسود کو عبد الاسد کو شامل کیا اللہ اکبر یہ سارے لوگ جو آج چمکتے ہوئے ستارے ہمیں دکھائی دیتے ہیں غلامی رسول میں لے کے کون آیا حضرت ابوبکر صدیق لے کر گیا یہ سب کے سب جو ہے وہ تاور دار اسلام میں داخل ہو گئے اللہ اکبر ایسا نہیں کہ باہر تبلیغ کی پھر گھر میں تبدیل اپنی بیٹی حضرت اسما کو غلامی رسول میں شامل کیا حضرت عائشہ کو غلامی رسول میں شامل کیا اپنے شہزادوں, کی، شہزادوں کو غلامی رسول میں شامل کیا اللہ لو اکبر آپ حیران ہوں گے پوری جماعت صحابہ میں ابو بکر صدیق کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابو بکر کی چار گشتے مسلمان بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہے ابو بکر خود مسلمان ابو بکر کے والدین مسلمان ابو بکر صحابی رسول عابی عابی والد صحابی رسول والدہ صحابیہ شہزادی جو ہے وہ امہات المومنین میں شامل ایک اور شہزادی صحابیہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک کے آپ کے شہزادے تین اور وہ بھی جو ہے وہ صحابی اللہ اکبر ایک شہزادی آپ کے وسال کے بعد پیدا ہوئی تھی تو اس لیے وہ صحابیت کا شرط تو حاصل نہ کر سکی لیکن وہ اللہ کے نیک بندیوں میں شامل ہوئی ابو بکر صدیق نے اپنے گھر پہ محنت کی اور سب کو دارہ اسلام میں داخل کیا وہ سب کے سب سلوان ہوئے آپ کے والد ابو قحافہ فتح مکہ کا دن ہے حضرت اسما فرماتی ہیں حضور قریب علیہ السلام فاحتیانہ انداز میں داخل ہوئے مکے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو. اپنے والد کو لے کر یہ بوڑے ہو گئے تھے سرکار کی خدمت میں لے کر آیا سرکار نے فرمایا کس لیے لائے ابو بکری نے یا رسول اللہ یہ مسلمان ہونا چاہتے یہ غلامی رسول میں شامل ہو جا چاہتے اب حضور کریم علیہ السلام کے الفاظ سنو بڑے نورانی الفاظ فرمایا ابو بکر اپنے والد کو گھر میں رہنے دیتے میں خود ان کے پاس پہنچ جاتا ہی پڑھا دیتا کمال محبت ابو بکر سے ان کو گھر میں رہنے دیتے ضعیف ہے میں چلا جاتا اور کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتا یا رسول اللہ نہیں یہ زیادہ حقدار تھے کہ یہ آپ کے پاس آئیں یہ زیادہ حقدار تھے کہ یہ آپ کے پاس آئیں ابو خوافہ فرماتے ہیں حضور نے سینے پہ ہاتھ رکھا پڑھو ابو خوافہ کلمہ فرماتے بس سرکار کا ہاتھ رکھنا تھا کلمہ خود و خود زبان سے نکرنا شروع کریم علیہ السلام نے یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم حضور کریم علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا ابو قحافہ کے اور دعا کی اس دعا, دعا کی قبولیت آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو قحافہ کو اٹھانوے برس عمر عطا فرمائی اٹھانوے برس آپ کی والدہ حضرت سلمہ نے اپنے شوہر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے جو ہے اسلام قبول کیا تو والدہ بھی صحابیہ رسول والدہ بھی صحابیہ ابو بکر بھی صحابی شہزادی بھی جو ہے وہ صحابیہ ایک امہات المومنین میں شامل اللہ اکبر وہ سارے کے سارے شہزادی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے جو ہے وہ صحابہ کرام میں شامل تو یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی ہے میں اور جلکی اپ کی خدمت میں بڑی جلدی جلدی, جلدی آپ کی خدمت میں پیش کرتا با واسے بلند درود پاک کے نظراں پیش کریں صلی اللہ, دلن دلن صل اللہ, دلن اللہ دلن علی النبی جل مے والیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ صل علی صل صل و سلام صل علی کا یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہت پیاری حدیث ہے میں اپ کو سنانا چاہتا سنیے ذرا حضور کی حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایمان جھوم اٹھے خدا کی قسم بہت مزائے گا میں حضور کے الفاظ اپ کو سناتا ہوں اپنی زبان کو کر رکھے قال قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وقال آبو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلفی سیدنا, سیدنا سلمان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا پسندیدہ فصلتیں تین سو ساٹھ پسندیدہ خوبیاں اللہ کے یہاں تین سو ساٹھے جب اللہ تعالی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو تین سو ساٹھ میں سے ایک کسرت اس میں پیدا کر دیتا ہے ایک خوبی اس میں پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے جنت مل جاتی ہے ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ ہی فی شعی المن یا رسول اللہ ان تین سو ساٹھ میں خوبیوں میں کیا کوئی ایک خوبی میرے اندر ہے سرکار نے فرمایا نام جمی وہ تین سو ساٹھ کی تین سو ساٹھ خوبیاں اللہ نے تیرے وجود میں رکھی ہے اللہ اکبر کیا شان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث سنو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر میں اس کی طرف آتا ہوں ایک اور حدیث سنو حضور نے فرمایا جو کسی چیز کا جوڑا اللہ کے راستے میں خیرات کرے گا اسے ججڑت کے اس دروازے سے بلایا جائے گا روزے دار کو ریان نامی جنت کے دروازے سے داخل کیا جائے گا نمازی کو نماز کے دروازے سے حاجی کو حج کے دروازے سے زکات دینے والے کو زکات کے دروازے سے حضور یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں عرض کی میرے آقا کیا آپ کے غلاموں میں سے کوئی ایسا غلام ہے کہ جنت کا ہر دروازہ آرزو کرے مجھ سے آ مجھ سے آ وہ کہے مجھ سے جنت میں داخل ہو جا میرے آقا مسکرائے فرمانے لگے ابو بکر میرے غلام میں تو وہ غلام ہے کہ جنت کا ہر دروازہ آرزو کرے گا ابو بکر مجھ سے داخل ہو جائے اللہ اکبر یہ شان اللہ اکبر یا <سلام> رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ میں تھوڑی سی اس پہ تھوڑی سی وضاحت اور تھوڑی گفتگو کرتا ہوں اور اس میں اصلاح کی باتیں بھی ہے وہ بھی میں پیش کرتا ہوں یاد رکھو مسلمانوں اللہ کے یہاں بندے کی پہلی خوبی ایمان ہے ایمان اور, اور ایمان کہتے او کس کہ کو ہے اب ذرا دھیان دو میری ترق ترق طرف ترق ایمان نام ہے اللہ کو رب ماننے کا, اللہ, اللہ, اللہ, ماننے کا آل اللہ کو وحدہ اللہ شریک ماننے کا آل اللہ کو سماد لم یلید ولم یولد ولم یا کلو کف و نات ماننے کا اس کا نام ایمان ہے ایمان ایک ایسا یقین ہے کہ جو بندہ مومن کے اندر ہونا چاہیے ایمان نام ہے کہ بندہ یہ مانے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا بندہ اس پہ یقین رکھے کہ قرآن کے تیس پارے ہیں تیس پارے تھے تیس پارے ہیں وہ بے وقوف جو یہ کہتے ہیں چالیس تھے دس بکری کھا گئی پھر ایسے لوگ سینے کو پیٹتے ہی رہتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک پیٹتے ہی رہیں گے قرآن کے تیس باروں پر اس کا یقین اور ایمان ہو اللہ کے فرشتوں پر اس کا یقین اور ایمان ہو تمام ضروریات دین پر اس کا یقین اور ایمان ہو بندہ کہے میں دل سے پیارے مصطفیٰ کو مانتا ہوں حضور میرے نبی ہے حضور میرے رسول ہے اور حضور آخری نبی ہے ختم میں نبوت پر ایمان یہ بات ذہن میں رکھو خط نبوت پر ایمان میرے جھپنے ذہن میں رکھنا کہ حضور کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے حضور کو دل و جان کے ساتھ ماننے کا نام ایمان ہے جانتا تو ابو جہل بھی تھا بولو تھا یا نہیں جانتا تو ابو لحق بھی تھا جانتا تو ادبا بھی تھا جانتا تو شہبا بھی تھا جب مرنے کے بعد یہ قبر میں پہنچے ہوں گے اور حضور کو دکھا کر کے جب سوال ہوا ہوگا بتاؤ ما تقولو فی حق حاضر رجل دوسری روایت ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل بتاؤ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے یا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو مجھے باوازِ بلند بتانا کیا قبر میں ابو جہل حضور کو پہچان سکا بولو یار ابو لہب پہچان سکا ادوہ و شہبہ پہچان سکے نہیں آج چودہ سال کے بعد کراچی کا غریب مسلمان یا رسول اللہ کہنے والا مرنے کے بعد جب خبر میں پہنچتا ہے فرشتے حضور کو دکھا کے پوچھتے ہیں بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے فرشتوں تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو یہ تو وہ ہے جن پر دوران نماز میں درود پڑھا کرتا تھا میں جمعے میں سلام پڑا کرتا تھا امام صاحب کے ساتھ کہتا تھا رحمت سلام مستفا جانے میں یہ تو میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ وسلم ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ اب دیکھو جنہوں نے زندگی بھر حضور کو دیکھا ابو جہل ابو لہب کی بات کر رہا ہوں قبر میں نہیں پہچان سکے ہم جب قبر میں پہنچیں گے تو حضور کو پہچان لیں گے والد سے کسی نے پوچھا حضور کو تو دیکھا نہیں پہچانیں گے کیسے میرے والد فرمانے لگے جیسے اللہ نے پیارے مستفی کو بنایا ہے کسی کو بنایا نہیں حضور اپنی پہچان آپ ہے تو حضور کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے پیارے کو ماننے کا نام ایمان ہے اور یاد رکھنا ایمان ہوگا نمازیں کام دیں گے زکات کام دے گی حج کام دے گا روزہ کام دے گا نیکیاں کام دیں گے ایمان نہیں ہو نمازیں پڑھ پڑھ کے کتنی پہشانی پیشانی کباب بنا لو تبلیغ کر کر کے پاکستان تو کیا پوری دنیا گھوم لو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا اب کوئی اگر آپ سے مختصر پوچھے کوئی غیر مسلم آپ کو مل جائے آپ اتنی لمبی فیرز بیان کرے ایمان نام ہے اللہ کو ماننے کا باد اللہ شریف ماننے کا قرآن کو ماننے کا تیس فاروں کو ماننے کا وہ کہے بھائی مختصر الفاظ میں سمجھا دے ایمان کس چیز کا نام ہے تو یہ جملے ذہن میں رکھنا ایمان نام ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا میں تبرانی سے، تبرانی سے لیے ہیں حضور نے فرمایا تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں مستعفیٰ محبوب نہ ہو جاؤں میں تمہارے والدین سے ولدی تمہاری اولاد سے وہ نفس ہی تمہاری جان سے وہ نا سجوائی دنیا بھر کے سارے انسانوں سے جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تو ایمان نام ہے حضور کی محبت کا ابو بکر کا ایمان دیکھو آپ حیران ہوں گے سرکار نے بھی فرمایا حضرت علی نے بھی فرمایا لو وزینا ایمان و ابو بکری بھی ایمان یا حضور نے فرمایا اگر ہوئے زمین کے تمام لوگوں کے ایمان کا ابو بکر کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب سے وزنی ہوگا دنیا کے سارے مسلمانوں کا ایمان ایک طرف ابو بکر کا ایمان ایک طرف سرکار فرماتے ابو بکر کا ایمان وزنی ہوگا اللہ تو بندے کی پہلی خوبی جو اللہ کو پسند ہے وہ اس کا مومن ہونا ہے اللہ جب کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے دیکھیے پوری زندگی کو فر میں گزری ایک وقت آ گیا کلما شریف پڑا دار اسلام میں داخل ہو گئے بخش ہو گئی اللہ اکبر اب یاد رکھو دوسری خوبی جو اللہ کسی مومن بندے میں پیدا کرتا ہے وہ عارضی اور ان کے ساری ہے جتنی, جتنی آزی, آزی اور ان کے ساری, ساری ہوگی بندے کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی بلند کرے گا مجھے معاف کرنا سنیوں آزی اور ان کے ساری جیسا جوہر ہمارے وجود سے نکل گیا اس کی جگہ غرور و تک بر نے لے لی آپ کہیں شاہ صاحب ہم تو بہت نرم دل ہیں ہم تو بہت آزی پسند ہیں ہم تو بہت ان کے ساری کرتے ہیں جب جھگڑا ہو تو پھر میں آپ کو دیکھوں نا کسی سے آپ اسے ماں بہن سے کم کی گالی نہیں بتتے اس کو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اخبار نہیں پڑھتے سو روپے کے لیے قتل کر دیا پچاس روپے کے لیے قتل کر دیا جان لے لی یہ سب کیا ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا آج ان کے ساری ختم ہو گئے جب سے یہ سیاسی تنظیموں کے دہشت گرد بنے اور مذہبی تنظیموں کے دہشت گرد بنے آزی اور ان کے ساری کا تو جنازہ نکل گیا یونٹ اور سیکٹر, سیکٹر اور کے اندر جہاں لونڈے بزرگ بزرگ مطلب بزرگ بزرگوں بزرگ کا فیصلہ کر رہے ہو مجھے بتا وہاں پر اخلاقیات رہ جاتی جات ہے اس کا تو جنازہ تم نے نکال کر کے رکھ دیا آزی اور ان کے ساری مانچڑے سے ختم میں اپنے بزرگوں کو ان کی فوٹو جب دیکھتا ہوں میرے نانا کی فوٹو دیکھتا ہوں جو ان سے چھپ کے کھیچی گئی امامہ شریف آپ دیکھے ان کا اور انداز دیکھیں گردن مبارکہ کا جھکی ہوئی صاحب کو دیکھتا ہوں ان کی فوٹو گردن جھکی ہوئی اور آج مولویوں کو دیکھتا ہوں ہمارے ہی کچھ ہے نہیں خالی ڈھول ہے باہر سے بجاؤ اندر کچھ نہیں ہے لیکن غرو و تکبر اور رونا اس قدر ہے کیا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے پتہ نہیں یہ چیز ہمارے اندر کہاں سے آ گئی اور کہاں سے داخل ہو گئی آؤ میں تمہیں بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کس قدر عازی تھی کس قدر انکساری تھی حضرت انیسہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ بننے کے تین سال پہلے اور خلیفہ بننے کے بعد ایک سال تک میرے پڑوس میں رہے عازی کو بیان کرتی ہیں۔ بچیاں بکریاں چراتی بکریوں کے پستان بکریوں کے پستان, بکریوں کے پستان جب دودھ سے لبا لب بھر جاتے چھوٹی بچی یہاں آپ کے پاس بکری لے کے آتی بکریوں کو. ابو بکر یہ برتن ہے یہ بکری ہے کیا آپ دودھ نکال دیں گے ان برتنوں کو بھر دیں گے حضرت ابو بکر سے دیکھ مسکراتے اور بکریوں سے دودھ نکال دے ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے برتنوں کو دودھ سے بھر دیتے اللہ اکبر پھر جب خلیفہ بن گئے تو کسی نے پوچھا ابو بکر پہلے تو امیر المومنین نہیں تھے اب امیر المومنین ہے اور کتنے زمین کے خطے پر آپ کی حکومت ہے اب بھی اگر بکریاں لے کے آئیں گے آپ دودھ نکال لیں گے تو مسکرا کے فرماتے مجھے اللہ کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی مسلمانوں کے امیر المومنین ہے بچیاں بکریاں لا رہی ہیں ابو بکر دودھ نکال کے ان کے برتنوں کو بھر رہے ہیں کیا آج یہ چیز تم دکھا سکتے ہو اپنے حکمرانوں کے اندر اپنے لوگوں کے اندر دنیا کے اندر کوئی ایسا حاکم دکھا سکتے ہو یہی وجہ تھی کہ ان کی حکومت آسمانوں پہ بھی تھی دریاؤں پر تھی پانی پر ان کی حکومت تھی اس قدر پیار اور محبت اپنی ریات کے ساتھ فرمایا کرتے تھے اللہ حضور فاروق آدم فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک عورت تھی جو نابینا تھی اس کے گھر کا کام کرنے والا کوئی نہیں تھا فرماتے ہیں میں جاتا اس کے گھر کا کام کرتا فاروق آزم ابھی امیر المومنین نہیں ہے فرماتے میں جاتا کام کرتا اس کے کپڑے دھوتا اس کے برتن دھوتا صاف کرتا اور میں واپس آ جاتا فاروق فرماتے ایک دن میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا برتن دھلے ہوئے کپڑے دھلے ہوئے سارا کام اس سے پہلے کوئی اور کر گیا میں حیران ہو گیا میں نے دل میں کہا کہ چلو کل جلدی پہنچوں گا پھر دیکھتا ہوں کہ کون صاحب ہے کہتے میں دوسرے دن تھوڑا جلدی پہنچا لیکن پھر پھر برتن ہوئے ہوئے میں میں میں نے گا فرماتے جلدی پہنچ گیا اور دیکھتا رہا میں چھپ کر کے کون آتا ہے فرماتے میں حیران ہو گیا مسلمانوں کی امیر ابنو بکر صدیق ہے کہ جو میری جگہ پہ وہ کام کرتے تھے ایسا حکمران تو مجھے بتا سکتے ہو ایک دن فاروق آزم جب خلیفہ ہوئے کچھ عرصے کے بعد خطبہ ارشاد فرمانے لگے فرمانے لگے لوگوں مجھے یہ بتاؤ جیسے کام ابو بکر صدیق کرتے تھے کیا ویسے کام میں نہیں کرتا لوگ کہنے لگے بالکل جیسے ابو بکر صدیق کام کرتے تھے ویسے ہی آپ کرتے ہیں ایک شخص کھڑا ہو گیا نئی اور کمزور امیر المونی ایک سوال ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہنا چاہتے ہو ابو بکر صدیق ایک کام ایسا کرتے تھے جو آپ نہیں کرتے اچھا کون سا کام چھوٹ گیا مجھے بتاؤ تو صحیح وہ فجر کی نماز پڑھاتے گھر سے ناشتہ لیتے روٹی سالن لیتے اور سامنے پہاڑ پہ چلے جاتے اور تھوڑی دیر بعد ٹھہر کے پھر واپس آتے نہ روٹی ہوتی نہ سالن برتن خالی ہوتے تھے ٹھیک ہے کل سے یہ کام میں بھی کروں گا فاروق اعظم نے نماز پڑھائی گھر سے ناشتہ لیا روٹی سالن پہاڑ پہ چلے گئے کافی دیر تک گست میں لگے ہوئے کوئی دکھائی نہیں دے رہا خار میں داخل ہوئے تو میں حیرت کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھیں نہیں ہیں گردن جھکائے اس غار میں بیٹھے ہوئے سمجھ گئے کہ ابو بکر صدیق شاہ جی نے ناشتہ کرانے آتے ہو چلو میں ناشتہ کرا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے اس سے روٹی توڑی شوربے میں بھگوئی ان بزرگ کے جب منہ میں ڈالنے لگے ان بزرگ نے فاروق کے آدم کا ہاتھ پکڑ لیا رونٹے کھڑے کر والے جملے ہیں وہ بزرگ کہنے لگے اے جوان مجھے تو یہ بتا کہ ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے بارو میں ان کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ ہاتھ ابو بکر کا نہیں ہے عمر کا ہے کیسے جان گئے یہ وجہ ان سے پوچھے کا بات یہ ہے ابو بکر جس طرح جانتے تھے میری آنکھیں نہیں ہے اسی طرح وہ جانتے تھے کہ میرے منہ میں دانت بھی نہیں ہیں وہ روٹی توڑتے تھے نیوالا شوربے میں بھگوتے تھے اپنے منہ میں چباتے تھے چوانے کے بعد پھر میرے منہ میں ڈالتے تھے اور آپ نے برائے راس نوالا میرے منہ میں ڈال دیا میں سمجھ گیا کہ یہ ہاتھ ابو بکر کا ہاتھ نہیں ہو سکتا اللہ اکبر یہ شان ابو بکر صدیق ردی اللہ کی ہے ایک دن شدید گرمی اور شدید پیاس کا غلبہ اپنے غلام سے فرمانے لگے پانی پلاؤ مجھے پیاس لگی ہے غلام نے ٹھنڈا پانی لیا دو چار چمچے شہد کے ڈالے گھما کے دے دیا پانی منہ میں ڈالا تو میٹھاس محسوس ہوئی گلاس ہٹا دیا فرمانے لگے عرب کے پانی کا ذائقہ تو ترس ہوتا ہے یہ میٹھا کیسے ہو گیا کا حضور میں نے اس میں شہد ملا دیا ہے رکھو نلاس اپنے پاس ابو بکر کی مملکت میں رہنے والا ایک ایک گوڑا ایک ایک بچہ جب تک میٹھا پانی نہیں پیے گا خدا کی قسم ابو بکر بھی میٹھا پانی نہیں پیے گا اللہ اکبر غور کرو لوگو ان کا بقام کس قدر بلند وہ بہت عزی پسند انسان تھے وہ بہت خوددار انسان تھے یہ خودداری بھی معاشرے سے ختم ہو گئی اور میں نے جمع المبارکہ کے خدمے میں بھی کہا آج بھی کہتا ہوں اور اپنی فیلڈ کے لوگوں سے کہتا ہوں اپنے آپ سے کہتا ہوں کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے یہ جوہر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا آج کسی پہلی صف میں کوئی شخص کوٹ پینٹ اور ٹائی پہن کر کے آ جائے امام مستی کی نظر اسی پہ جم جاتی ہے وہ بزرگ کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کوئی ناک صاف کرنے کے لیے جیب سے رومان نکالے گا تو نکال رہا ہے ابو بکر صدیق امیر المومنین ہے دوسرا دن ہو گیا جا رہے ہیں بازار فاروق اعظم نے کہا آپ امیر المومنین ہیں کہاں جا رہے ہیں اپنی تجارت کرنے جا رہا ہوں بی, بی, بی بچوں, بچوں, کو بچوں کو کون کھلائے گا بکر ممن ہے یہ باقی کام کون کرے گا آپ واپس جائیے ہم آپ کی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں مالے غنیمت سے تنخواہ مقرر کر دی گئی اب ذرا سنو ایک دن گھر پہنچے اہلیہ نے کہا آج میں نے آپ کے لیے حلوہ پکایا ہے حلوہ آپ کھائیں گے فرمانے لگے لے آؤ حلوہ سامنے آ گیا غور سے دو. ابھی حلوے کو ہاتھ لگانا چاہتے تھے واپس کھینچ لیا اہلیہ سے فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ یہ پیسہ کہاں سے آیا اہلیہ نے کہا جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچاتی تھی فرمانے لگے لگتا ہے کہ اس تنخواہ سے کم میں بھی کام کل چل سکتا ہے تو نگران کے پاس پہنچ گئے میری تنخواہ اتنی کم کر دو اتنی تنخواہ کے اندر میرا گھر چل سکتا ہے ایسا حکمران تم بتا سکتے ہو آج تو عوام کا پیسہ جس طریقے سے اڑایا جا رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی حکمرانوں کے گرے کو پکڑنے والا نہیں جس طریقے کا ماحول آج ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو گیا اللہ, اللہ اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی میں کیا کیا باتیں, باتیں بات آپ بات کو بتاؤں بہت باتیں ہیں صحیح کہا ابو نے بھائی نے دلاتے ختم ہو جائے مگر ان کی تعریف ختم نہ ہو میں تو کہوں کہ میری نسلیں ختم ہو جائیں مگر ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالی کی تعریف ختم نہ ہو وہ بڑی محبت کرتے حضور کے لئے بیچ سے اور خود حضور سے ایک دن اصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے دیکھا امام حسن سامنے آ گود میں اٹھا لیا چومنے لگ گئے مول علی سامنے کھڑے تھے فرمانے لگے شہزادے مجھے میری باپ کی قسم تم اپنے بابا جان میں نہیں ملتے تم تو اپنے نانا نبی کریم علیہ السلام سے ملتے ہو کہ سر سے لے کے ناف تک میرا حسن حضور کے مشابہ اور ناف سے لے کے قدموں تک میرا حسین حضور, حضور کے مشابے فرمانے لگے تم اپنے بابا جان سے نہیں ملتے, ملتے تم تو اپنے نانا جان, جان نبی کریم علیہ السلام سے ملتے ہو اس کے بعد میں گفتگو کو تھوڑا سا بلکہ بالکل سمیٹ دیتا ہوں حضور کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا ابو بکر ہمیں حجرت کا حکم ملنے والا ہے اور تم میرے ساتھی بنو گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے آخری باتیں ہیں اگر آپ اس کو سماعت کریں موریخین کہتے ہیں کہ آٹھ سو درم, درم سے ابو بگر صدیق نے دو اونٹنیاں خریدی مصبوط تگڑی اونٹنیاں ان کو دودھ پلاتے کہ کبھی جب حکم ملے گا تو ہمیں جانا ہے ایک اونٹنی کا نام قصوہ اور ایک اونٹنی کا نام عدوہ تھا اہل علم فرماتے ہیں یہ عدوہ ہی وہ اونٹنی ہے کہ جس پہ میدان میشر میں ہم سیدوں کی ماں سیدا طیبہ حضرت فاطمہ تعالیٰ پہ سوار ہو کے میدان میں جب آئیں گی تو کوئی کہنے والا کہے گا اہل میشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو مصطفیٰ کی شہزادی گزرنے والی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کا حکم مل گیا حضور ابو بکر صدیق کے ساتھ ابو بکر کے گھر آئے فرمایا ہمیں چلنا ہے اب یہ دو افراد پر مشتمل قافلہ آگے بڑھتا ہے ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہے یہ محبت بڑی عجیب چیز ہے اچانک کبھی پیچھے آ جاتے حضور کے پھر کبھی آگے آ جاتے ہیں کبھی دائیں طرف تو کبھی اس طرف حصور میں لگی ابو بکر کبھی آگے ہو کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی اس طرف کیوں کی میرے آپ سمتے چار ہیں جان اکیلی ہے میری سوچتا ہوں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے آگے چلنے لگ جاتا ہوں سوچتا ہوں پیچھے سے نہ آ جائے کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہوں سوچتا ہوں ادھر سے حملہ نہ کر دے ادھر آ جاتا ہوں ادھر سے حملہ نہ کر دے ادھر آ جاتا ہوں پیارے آقا نے فرمایا ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو یا رسول اللہ خواہش یہ ہے کہ میری جان آپ پہ قربان میں ہو جائے اللہ وقت پر یہ محبت حضور کریم علیہ السلام سے اور پھر ایک وقت آیا ہرا کی طرف بڑھ ہیں حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ نو غار سعور کی طرف بڑھ ہیں اب کیا کی ابو بکر صدیخ نے سرکاری کریم علیہ السلام کو اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھا لیا اب یہ مبارک ہو گئے کندھے اب کمال دیکھیا اب چل رہے ہیں تو پنجوں کے بل حضور کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے اور ابھر پنجوں کے بل پنجا رکھتے ہیں گھما دیتے ہیں, پنجا رکھتے گھما دیتے ہیں کہیں کہیں کھو یہ نشان دے کر کے ادھر تک نہ آ جائے جہاں ہم نے چھپنا ہے اللہ <بار> غار تک پہنچے سور پی. دیکھا جالی جالی کبوتری کے <بار> انڈے ہی انڈے, انڈے میرے آقا یہاں ٹھہریے میں ذرا غار کو صاف <ساپھ بار> کر لیتا پوری صفائی <بار> <بار> کر دی کلین <بار> <بار> <بار> کر دیا سراخ تھے <بار> تو لباس پھاڑ کر کپڑا نکال کے سراخوں کو بند کرتے رہے آخر میں ایک سراخ رہ گیا اس پر اپنے مبارک پاؤں کا انگوٹھا لگا دیا رسول اللہ اب تشریف لائیے حضور تشریف لائے رسول اللہ میرے زانوں پہ سو جائیے حضور نے گود میں سر رکھا اور حضور آرام فرما ہو گئے ادھر مکڑی نے جالے تن دیے یہاں آ گئی انڈے دے دیے غار کی پوزیشن بالکل وہی پہلے والی ہو گئی صوفیہ فرماتے جن کبوتریوں نے یہ خدمت کی اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کیا آج, آج کعبے پہ جو کبوتر اڑ رہے ہیں یہ انہیں کبوتریوں کے بچے ہیں وہی نسل, نسل برد برد ہے وہی نسل ہے ان کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے اللہ اکبر برد برد اب حضرت ابو بکر سے اللہ رکھ عنہ غار میں سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا زہر جسم میں پھیلا سنسنی پھیل گئی آنکھوں میں آنسو آ گئے موتیاں بن کر چہرے رسول پہ جلوہ گر ہو گئے حضور بیدار ہو گئے کیا ہوا وہ بکر, عبو بکر؟ یا رسول اللہ لگتا ہے کہ سانپ نے کاٹ لیا ہے دکھاؤ مجھے دیکھا سرکار نے لوہا بے دہن لگا دیا سانپ کا اثر اس زہر کا اس وقت ختم ہو گیا لیکن صوفیوں کی ایک بات بتاؤں میں اس کو ذہن میں رکھنا سفیا فرماتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے شہزادے پیدا ہوئے محمد ان کا نام تھا محمد بن ابو بکر ان کی اولاد سے ابو بکر کی اولاد سے ہیں ان سے جو اولادیں ہوں گی اگر والد صدیقی ہے تو دائیں پاؤں کا جو تھم ہے یہاں پر تل کا نشان ضرور ہوگا ماں اور صدیقہ ہے بیوی اس کے بائیں تھم کے اس طرف تل کا نشان ہوگا ماں باپ دونوں صدیقی ہے جو اولاد پیدا ہوگی دونوں پاؤں کے تھم پر عملی کا تل کا نشان ہوگا خوبی یہ ہوگی کہ ان کو سانپ نہیں کاٹے گا سانپ نہیں دسے گا اس کا اثر نہیں ہوگا اللہ اکبر ابو بکر صدیق رضی دی اللہ تعالیٰ غار میں اب ہر بار مارے غار پہ یارے غار غالب آ گیا वो صاحب نے ڈسنا شروع کیا زہر پہلا حضور نے اس کو جو ہے وہ درست فرما دیا اس کے بعد ایک اور اہم بات سنے اب ہوا کیا اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو یہاں پر شدید پیاس لگتے فرماتے پیاس کا بہت غلبہ ہو گیا تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہاں پانی موجود ہے حضور مسکرایا فرمایا ابو بکر وہ اگے جاؤ سیدھی طرف جاؤ گے نا تمہیں وہاں پانی کا چشمہ دکھائی دے گا سرکار زندگی میں پہلی بار غار میں ائے اور آتے ہی ابو بکر صدیق کے زانوں میں آرام فزانو پہ آرام فرما جاؤ ابو بکر وہاں جاؤ گے تمہیں میٹھے پانی کا چشمہ دکھائی دے گا صحابی رسول کا ایمان دیکھیے فورا اٹھے جہاں بتایا تھا وہاں چلے گئے کہتے میں نے دیکھا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا برف سے زیادہ ٹھنڈا مشق سے زیادہ خوشبودار کہتے میں نے پانی پیا واپس آ گیا آقا وہ تو دودھ سے زیادہ سفید ہے برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے یہ پانی کا چشمہ یہاں پہ کہاں سے آ گیا حضور نے فرمایا ابو بکر یہ چشمہ کوسر ہے جو اللہ نے تیری خاطر یہاں پہ جاری کر دیا ہے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پھر ہوا یہ کہ امیہ بن خلف اور دیگر لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک پہنچ گئے ابو بکر صدیق بڑے پریشان ہوئے انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو آقا کو بہت تکلیف رسول اللہ یہ غار کے منہ تک کیا ہوگا قرآن نے اس کو بیان کیا ابو کھا اللہ ہمارے ساتھ اچھا اب وہ لوگ چلے گئے تو ابو بکر صدیق نے اگر وہ لوگ ہمیں دیکھتے تو کہاں جاتے ہم فرمایا وہاں جاتے <سلام> کہتے میں نے جیسوی گھوم کے دیکھا کیا دیکھتا ہوں دریا کا کنارہ موجود ہے اس پر کشتی بھی لگی ہوئی ہے کشتی لگی ہوئی سرکار نے فرمایا ہم وہاں جاتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اب یہاں سے تین دن رہنے کے بعد حضور کے ساتھ اب یہ مدینے شریف کی طرف رما دواپ ہونے لگے سراخہ آگئے تلاش تھی مشرقین اور کفار کی جو حضور کو تلاش کرے گا محمد ابن عبداللہ کو کا سو رنگ کے سرخ اونٹ اسے دیے جائیں گے اتنے تولے سونے میں اس کو تول دیا جائے گا سوراخا حضور کیوں تلاش کرتے کرتے آ گئے حضور کو پکڑنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے سرکار نے فرمایا زمین پکڑ لے سوراخا یہ کہنا تھا کہ زمین نے جس سواری پہ آپ سوار تھے اس کے پاؤں پکڑ لیں اب وہ سواری ہلے لے لے, لے کا بڑے پریشان میرے آقا مجھے معاف کر دیجئے اگر آپ نے معاف کر دیا نا میں یہاں سے چلا جاؤں گا کسی کو بتاؤں گا سو رنگ کے سونا سو ایک طرف وہ آفر تھی نا. پھر آگے بڑھے سرکار نے زمین پکڑ لے پھر تین چار مرتبہ ایسا ہوا اب نا امید اور مایوس ہو کے واپس جانے لگے نے دیکھا مسکرائے فرمایا سورا میں تو تیرے ہاتھ میں کیسرو کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں ختم ہو گئی ایک دور آ گیا بیمار ہو گئے سارے گھر والے بیوی بچے جمع ہو گئے رو رہی ہیں آپ کی اہلیہ بچے رو رہے سوراخا آخری ابا جان آپ جا رہے اے میرے شکاوی نواب دنیا سے پرتا کرنے والے سراقہ مسکران ہے اہلیہ نے کہا ہم رو رہے آپ حسرے کبھی یہ موت کا وقت نہیں ہے سرکار نے فرمایا تھا سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کیسے رو کسرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں کنگن نہیں آئے اور موت آجائے فتر پہ لگی ہوئی لکیر مٹھ سکتی ہے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے سراقہ کا ایمان ہے کہ آمنہ کے لال کا ارشاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا اللہ پھر ہوا کیا دور فاروق اعظم فاروق اعظم نے بڑی حکمتوں سے کام لیا فوج ترتیب دی جاندار فوج فوج کو لڑایا کمان خود کرتے لڑاتے فوج کو کیسے اور کس جیسے کہ آج امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے دور میں رشیہ کہتا تھا فاروق اعظم نے اینٹ سے اینٹ بچا دی اب وہاں کا جو حکمران تھا وہ اپنے ہاتھوں میں وہ حکمران پہنتے سونے کے کنگل ایک روب تبے کے لیے ہم بادشاہ سونے کے کنگن علاقہ فتح ہو گیا کیسرو کھسڑا ختم ہو گئی ان کی بادشاہ ان کی فرونیت ان کی حکومت زیورات آئے میں رکھے ہوئے اس پہ کپڑا رکھا تھا فاروق آزم کی بار کہ فاروق اعظم نے فرمایا یہ میں کیا ہے حضور کیسے کپڑا جب ہٹایا اوپر ہی دو کنگن رکھے ہوئے تھے آسوں میں آسو آ گئے فاروق آزمک تو بلاؤ سوراخا تو لے کے آؤ سورا کہاں ہے سوراخوں کو تلاش کیا چلو فاروق آزم تمہیں بلا رہے ہاں جی امیر المومنین کیا سونے کے کنگن کا ہو ہاتھ کیسرو کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں میں جو چاہے کرے تو فرما دیا دیکھ رہا ہوں وہی ہو کے رہا کے ہاتھ میں کیسرو کس را کے کنگن ہو سکتا ہے کوئی یہ کہا حضور نے ایک, ایک موقع پہ ریشم ہاتھ میں لیا ایک موقع پہ سونا ہاتھ میں لیا فرمایا میری امت کے مردوں پہ حرام کنگن تو سونے کے تھے فاروق آزم نے سونے کے کنگن سوراخا کو کیوں پہنا یہ سوال فاروق آزم سے پوچھو تو جواب یہ ہوگا جس زبان نے سونے کو ہمارے لیے حرام کہا ہے اسی زبان نے سونے کو سراغہ کے لیے حلال کہا ہے سراغہ میں تیرے ہاتھ میں کیسے رو کس کے کنگن دیکھ رہا سراغہ واپس چلے گا یہ قافلہ آگے بڑھ حضور نے دیکھا ایک قیمہ اب یہ ایک طویل سفر تھا تھک گئے میرے آقا ایک قیمہ فرمائے ابو بکر جا کے دیکھو کس کا قیمہ کوئی کھانے کی چیز ہے لے کر کے آؤ اور پیسے دینا اس کے حضرت ابو بکر صدیق ہے ام معبد کا قیمہ تھا پوچھا کھانے پینے کی کوئی چیز ہے کہ کچھ چیز نہیں ام معبد نے پوچھا وہ جو باہر کھڑے ہیں وہ کون کہ ہمارے نبی اور ہمارے رسول ہیں اچھا حضور کی خوبی یہ حضور دھوپ میں کھڑے ہو چاروں طرف دھوپ ہو اور بادل کو تکڑا حضور پہ سایا فگن ہو یہ کون ہیں کہ یہ ہمارے آقا ہے ان کو لے آونا چھاؤں میں حضور آگئے یا رسول اللہ ان کے پاس کچھ پ سرکار نے گھر پہ نگاہ مبارک ڈالی دیکھا ایک بکری کونے سے دیوار سے لگی ہوئی مابت اگر آپ حکم دیں آپ اجازت دیں اگر آپ اجازت دیں میں اس بکری سے دودھ نکال امے مابت کہنے لگی جب سے یہ بکری میرے پاس ہے چھوٹی سے بڑی ہو گئی اس نے کبھی دودھ نہیں دیا یہ دودھ نکلے گا کیسے میرے آقا مسکرائے فرمائے میرا ہاتھ لگے گا اللہ اس کے تھنوں میں دودھ پیدا کر میں بھی دیکھتی ہوں بکری آئی سرکار نے کچھ پڑھا پھوکا ہاتھ میرے کے ہاتھ لگنے تھے ان پستانوں میں ان دودھ آیا سرکار نے نکالا خود بھی پیا ابو بکر صدیق نے پیا آمر بن فہرا جو ان کے غلام تھے انہوں نے پیا مابد نے پیا برتن خالی دوبارہ برتن لا یا رسول اللہ بکری جب ایک بار دودھ دیتی ہے پھر کافی دیر کے بعد دودھ دیتی ہے فرمایا میں ہاتھ لگاؤں گا اللہ پھر دودھ پیدا کر دے حضور نے پھر مبارک ہاتھ لگائے دودھ سے بھر گئے دبا حضور نے برتن لائے برتن میں دودھ بھرا اور حضور آگے چھ ان کے شور آ شام کے وقت دیکھا آج تو قیمے کا رنگ ہی وہ نا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی ہمارے گھر میں بھی ہو جائے یا رسول اللہ آج تو گھر مرقع نور مسجع نور بنا ہوا اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگے کون آیا تھا گھر میں یہ خوشبو کیسی یہ رونق کیسی یہ کیا معاملہ تھا ایک پنجابی شاعر نے کہا کہ ام مابت نے کہا تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا سونی زلفاں والا چند گھڑیاں خیمے وچ بیٹھا کر گیا نور اجالا ایک, ایک صاحب آئے تھے تھوڑی دیر قیمے میں بیٹھے اور قیمے کو نور نور کر کے چلے گا بعض نے کہا کہ ام مابت نے یہاں پہ اسلام قبول کیا اور بعض نے کہا کہ دونوں میاں بی بی وہاں پر پہنچے اور انہوں نے وہاں پہنچنے کے بعد اسلام جو ہے وہ قبول کیا بہت شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی بہت باتیں ہیں لیکن وقت آپ جانتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے میری مائیں بہنیں بھی یہاں پہ آتی ہیں اللہ تبارک کا تعالی میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو